الحمد للہ وقفا وسلم اماد ہجرت پر گفتگو کر رہے تھے ہم اور بات چل رہی کہ ہجرت کی کئی اقسام ہیں جن میں ایک تو یہ ہے کہ ہجرت واجبہ ہے واجبہ ہجرت کا مطلب کیا ہے یعنی واجب و فرض ہے اس پر گزر چکی ہے یعنی اگر انسان اب کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں دین پر قائم رہنا اس کے لئے ناممکن ہے اسلام کے شعار اسلامی احکام کا اظہار ناممکن ہے تو ایسے موقع پر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے علاقے سے ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے میں جائے جہاں اسے دین پر عمل کرنے کی کھلی آزادی ہو نمبر دو مستحب واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ انسان وہاں سے ہجرت کر جائے یہ کون سی جگہ یہ کب ہے اور کس انسان کے لیے ہے ایک انسان کفر کے علاقے کفار اور مشرقین علاقے میں رہتا ہے جہاں کفار مشکین عام ہیں ان کی اکثریت ہے لیکن وہاں دین کا ظاہر کرنا اس کے لیے ذرا کچھ دشواریاں آتی ہیں انسان ہے دین پر بھی عمل کر سکتا ہے شاعر بھی ہے لیکن انسان اپنی دین پر خلی آزادی نہیں پاتا اپنی دین کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اپنی دعوت کو عام کرنا چاہتا ہے تو ایسے کفری شرکیہ یا علاقے میں دشواریاں پیش آتی ہیں شرکتی ہو انسان ایسے علاقے میں ہے جہاں اپنے دین کو تو ظاہر کر سکتا ہے لیکن کفار و مشکین کا غلبہ ہے وہاں ان کی اکثریت ہے اگر وہاں سے وہ حجرت کر جائے کسی او اس سے بہتر علاقے میں تے مستحب ہوگا واجب نہیں ہے انسان چونکہ جہاں ہے وہاں روز نماز اجزکات جمع جماعت عید سب کچھ قائم کر سکتا ہے لیکن بس اتنا ہے کہ کفر و شرک کی لانت بالکل عام ہے کوئی آپ پر رکاوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے خلی آزادی ہے لیکن بس اتنا ہے کہ ایک ماحول جو ہے وہ مجارٹی جو ہے کفار اور مشتقین کی ہے کفر و شرک کی ہے انسان سوچتا ہے کبھی ایسا نہ ہو ہمیں بھی اس کی ہوا لگ جائے تو اس کے لیے ایک مستحب عمل یہ ہے ضروری نہیں مستحب یہ ہے بہتر ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کے کسی ایسے علاقے میں چلے جائے جہاں توحید کا غلبہ ہو یہ انسان کے لیے ایک مستحب عمل ہے واجب نہیں ہے چونکہ وہ اپنے دین اسلام کو اظہار کرنے پر قدرت رکھتا ہے اظہار کرتا ہے وہ تیسری قسم ہجرت کی یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بس جائز ہے بہتر ہے وہ یہ کہ کسی ایسے علاقے میں انسان رہتا ہے جہاں منقرات اور برائیاں عام ہیں کوئی وہاں کفر کا شرک کا معاملہ نہیں لیکن منقرات عام ہیں بحیائی منقرات کبائر طرح طرح کے محرمات عام ہیں اب انسان وہاں رہے امر بل معروب نہیں, نہیں من کرے بڑا اجر و سواب پائے گا لیکن اگر ان چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا اگر اس علاقے کو جہاں ایسے منقرات برائیاں ہو رہی ہیں کوئی اس پر پابندی نہیں کوئی اس پر دباؤ نہیں کھلی آزادی ہے اپنا دین بجے سے چاہے عمل کرے بس اتنا ہے کہ ماحول ذرا سا برے لوگوں کا ہے برائیوں کا غلبہ ہے تو ایسے موقع پر انسان اگر کسی اس سے بہتر جگہ چلا جائے جہاں منقرات و برائیاں نہ ہو کہ اس کے لئے جائز ہے مباح ہے کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ جب بغداد کے اندر م... بڑے منقرات بڑی برائیاں شروع ہوئی تو لوگ چھوڑ کر کے کسی اور علاقے میں چلے گئے سلف ایسا کر لیتے تھے کبھی تو اگر اس طرح سے کر لیا تو کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے. اور یہ ہجرت جو ہے قیامت تک باقی رہے گی یہاں ایک چیز اور اس کی وضاحت ہمارے بعد مشائخ نے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے ہجرت کی شرح کرتے ہوئے ایک کے اور دو تین مسئلے بڑے اہم اٹھائے ہیں ہم وہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے وہ بھی رکھ دیں وہ یہ ہے کہ جس کی آج نہایت اہم ضرورت ہے وہ یہ جی ہے کہ کفر بلاد کفر بلاد شرک غیر مسلم ملکوں کا سفر کرنا وہاں جانا وہاں سفر کرنا اس کا کیا حکم ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کفرستان کافر ملک غیر مسلم ملک اور مسلم ملک میں فرق ہے کیا ہوتا یہ سمجھیں اور یہ بہت ہی ضروری ہے سمجھنا دار دارالکفر, دارالکفر ایسے ملک ایسے علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں کفر غالب ہو جہاں شرک غالب ہو وہاں مسلمانوں کو اپنے اسلام کے اظہار کی کوئی اجازت نہ ہو ایسا دار دار الشرق ایسا غیر مسلم ملک جہاں اسلام کے اظہار اور پابندی ہو اور شاعر اسلام پر عمل کرنا اور شاعر اسلام جمعہ جماعت اذان عید یہ ایسے معاملات ہیں کامان ہے کہ ان کے ظاہر کرنے کی اجازت نہ ہو نہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں آپ نہ عید پڑھ سکتے ہیں نہ اذان دے سکتے ہیں نہ, نہ مسجد بنا سکتے ہیں یہ علاقے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے دار القفر یہ دار الشرق ہے دارال اسلام اس کو کہتے ہیں جہاں اسلام غالب ہو اسلام غالب ہو شاعر جمعہ جماعت عید اذان عیدگاہ شاعر اسلام کا اظہار کھلے طور پر رائج ہو کوئی پابندی نہیں ایسے علاقوں کو ایسے ملکوں کو دارال اسلام کا دارالقفر اور دارالاسلام دار جہاں اسلام پر عمل کرنا اظہار کرنا شاعر کا قائم کرنا اذان مسجد جمعہ جماعت بنانا اور قائم کرنا ناممکنات ہو ایسے علاقے کو دارالکفر کہتے ہیں دارالاسلام جہاں انسان کو یہاں اسلام غالب ہو شاعر اذان مسجد جمعہ جماعت عید داڑھی رکھنا پردہ اپردا ان تمام چیزوں کی خلی آزادی ہو ایسے ایسے علاقے کو دارال اسلام کہا جاتا ہے یہی سے ایک چیز اور ہم بتائیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں گھر وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ مسلم ملک تو نہیں ہے لیکن وہ غیر مسلم ملک بھی نہیں کہہ سکتے کیوں؟ بہت سارے غیر مسلم ملک ہیں لیکن وہاں اسلام پر چلنے عمل کرنے میں کوئی پابندی نہیں وہاں مساجد ہوتی ہیں عید ہوتی ہے جمعہ قائم ہوتا ہے مسلمان اپنے تمام شیار اور تمام حکام پر عمل کرتا ہے گرچہ کچھ قانون میں تھوڑا سا فرق ہو کچھ تھوڑی سی پابندیاں ہو لیکن کلی طور پر مسلمانوں کو اپنے مذہب مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوتی ہے ایسے ملکوں کو کبھی بھی غیر مسلم ملک ہم نہیں کہہ سکتے یا ایسے ملکوں میں اگر مسلمان آباد ہیں تو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دار الکفر میں اسی لیے ایک چیز اور ہم بتا دیں آج ہمارے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ بڑے دھڑے سے کہتے ہندوستان غیر مسلم ملک ہے ہندو ملک ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایسا جملہ استعمال کرے یہی تو چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہیں کہ ہندوستان ہندو ملک ہے ناممکنات ہے ہندو سے مراد ہندو, ہندوستان ہندوستانی ملک ہے ہند سے مراد ہندو, ہند, ہندو نہیں وہاں کے جتنے باس ہندے ہوں گے سب کو ہندوستان کا ہندو سے ہندوستان نہیں اس لیے آپ اس کو سمجھیں ہندوستان ایک ایسا ملک جہاں آج سے نہیں ہزاروں سال سے جب سے جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر کے آج تک سارے شاعر اسلام ہندوستان کے اندر قائم ہوتے رہے عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ نو کے دمانے سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہونا شروع ہوئے ہیں دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں وقفے وقفے سے مسلمان آئے ایک ہزار سال تک حکومت کی حکومت پھر انگریز نے قبضہ کیا انگریز کے زمانے میں بھی کبھی ہندو ملک نہیں رہا کیوں وہ غیر مسلم ملک نہیں سمجھا گیا چونکہ وہاں ہر قسم کے شاعر مساجد عیدگاہیں اذان روزے پردہ مسلمان کے چہروں پر داڑھیاں سارے شاعر قائم ہوتے رہے اور آج تک الحمدللہ قائم ہو رہے ایک تعصب پسند فرقہ وہ ایک بتانا چاہتا ہے بنانا چاہتا ہے کہ ہاں ہندو ملک ہے اب بہت سارے مسلمان داد ہاں ہاں بھائی ہندو ملک ہے یہ کہنا کسی مسلمان کے لیے جائے نہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سارے لوگ ہندو ملک ہے بلکہ ہندوستان یا اور دیگر ممالک جو ہیں ان کو کہا جو سیکولر ملک ہیں ہر مذہب کے لوگوں کو وہاں کھلی آزادی ہوتی ہے اسی لیے یہ نقطے کس نقطے پر نشے رکھیں دار القفر سے مراد وہ ہے جہاں مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے اسلام پر چلنے کی آزادی نہ ہو آج دنیا میں اکثر و بیشتر ملک ایسے ہیں سوائے چند کے جہاں مسلمانوں کو کھلی آزادی ہے اور جو ایسے چند ملک ہوں گے جو اپنے آپ کو غیر مسلم ملک بناتے ہیں کہنا چاہتے ہیں ان ملکوں کے اندر بھی علاقے کے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ٹوٹل مسلمان آباد ہیں تو اس علاقے میں بھی شاعر اسلام قائم ہیں اس لیے دار القفر اور دار اسلام کا فرق سمجھیں کہ یہ دونوں ملک تو ہی ہیں لیکن ایک ملک ایسے ہو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں حکومت سے لے کر کے عام دفاتر تک مسلم غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں اور وہاں ہر ایک کو اپنی آزادی اپنے دین کے مطابق عمل کرنے اور چلنے کی آزادی ہوتی ہے اختیار ہوتا ہے ایسے ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جانا کٹان جائز نہیں کیوں ایسے ملک سے ہجرت کر کے آپ اور چلے جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہاں مسلمان سب جانے لیں گے تو بڑی اقلیت تھوڑے سے رہ جائیں تو تھوڑے سے مسلمان ہیں گے تو ان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں عائد ہو سکتی ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھاگیں آپ وہیں رہیں ہجرت کے بارے میں نہ سوچیں آپ اپنے حقوق کے لیے لڑیں اپنا حقوق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور آپ اپنا حق جتائیں قانونی آپ لڑائی لڑیں یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو اسلام نے اور قانون نے اجازت دی ہے اسی لیے دار القف اور دارال اسلام کا مطلب اچھی طرح سے آپ ذہن نصیح کر لیں اب بہت سارے اگر کسی جگہ مسلم ہندو غیر مسلموں کی اکثریت ہے جس کا یہ مطلب نہیں ہوتا غیر مسلم ملک ہے وہاں سے ہجرت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں اگر وہاں ہمیں ہر قسم کے اسلام اسلامی حکام پر عمل کرنے اور شاعر کے قائم کرنے کی اجازت اور قانونی حق ہمیں حاصل ہے تو اس کو کبھی دارالکفر القف دار نہ کہیں اللہ ہم سب کو عمل کے توفکن سے فرمائے اقول و قوریادہ استقفر اللہ